Ahmadiyat zindabad zindabad zindabad Ahmadiyat zindabad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 قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدی زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد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 لوم مِنَ کی تیو عقی سال ان تنہ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 لو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 اسی کے فرم بردار ہیں وہ انزلنا کا ضلع کل کی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 जोश ज جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطالقر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہے پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر ہفتے کی شام 9 سے 11 بجے اور اتوار کی شام 8 سے 10 بجے کے درمیان ایف ایم ہنڈریڈ پہ اور پھر اتوار کی رات 10 سے 12 بجے کے درمیان ای ایم 530 پہ, پہ پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز آپ پروگرام بنگلہ اور عربی زبان میں سماعت فرماتے ہیں جبکہ اتوار کے روز ہمارا یہ پروگرام اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے پروگرام کے شروع کے تین حصے یعنی کہ تین گھنٹے یعنی کہ تقریباً آٹھ بجے سے لے کے گیارہ بجے تک آپ کسی خاص موضوع پر سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور پھر پروگرام کے آخری ایک گھنٹے کے دوران ہم آپ کی خدمت میں حضرت خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کا گزشتہ جمعہ کا خطبہ جمعہ جو کہ اردو زبان میں ہوتا ہے وہ آپ کی خدمت میں اس کی پیش کی جاتی ہے سامع کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب عبد النور عابد صاحب اور غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں آ, اور اپ سے کچھ ہی دیر پہلے جب ہم نے یہ اس پروگرام کا آغاز کیا تھا آٹھ بجے کے قریب اس وقت آپ نے حضرت مسیح محمود صلاحۃۃ وسلم کی کتب کے تعارف کے ذم میں آ, آپ کی مارکات الارا تصنیف براہین احمدیہ حصہ پنجم کا تعارف پیش کیا تھا آ, جو کہ روحانی خزائن کے جلد نمبر 21 میں شامل ہے اور آپ یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں یا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ڈبلیو پہ جا کے یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اب ہم عبد صاحب آپ سے گزارش کہ اگر آپ پروگرام کا آغاز میں کچھ مزید کہنا چاہیں جی جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم پچھلے پروگرام میں ہم نے روحانی خزائن کی جو جلد نمبر اکیس ہے اس میں کتاب ہے براہین حمدیہ حصہ پنجم اس کا تعارف سامعین کی خدمت میں پیش کیا تھا اور یہی کتاب جو ہے اگلے چند پروگرامز میں کیونکہ ہمارا جو ہے پروگرام کی نوعیت ہی اس قسم کی ہے کہ ہم حضرت اکدس مسیح معود و اسلام کی کتب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں اور پھر ایسے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں کوئی الجھن پیدا کرتے ہیں یا ایسے سوالات جو آپ جن کا جواب جاننا چاہتے ہیں آپ ضرور ہمیں بتائیں ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں یا اس پروگرام میں نہیں تو انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں ان کو ضرور پیش کر دیا جائے ایک ضمنی بات چھوٹی سی ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ روحانی خزائین کا جب نام آتا ہے تو شاید ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید روحانی خزائن ایک کتاب روحانی خزان ایک کتاب کا نام ہے روحانی خزائن مجموعہ ہے کتب مسیح ماؤود علیہ صلاحۃ وسلام کا مرزا غلام احمد صاحب افقاتیان اور اس مجموعے میں جس کا نام روحانی خزائن رکھا گیا ہے اسی سے زائد کتابیں اس کے اندر شامل ہیں پہلی جو جلد ہے اس میں براہین احمدیہ حصہ اول سے پہلے حصے سے چار حصے جو پہلے چار حصے ہیں وہ اس کی زینت بنے ہوئے ہیں اور اسی طرح آج جس کتاب کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو اسی کتاب کا براہین احمدیہ کا حصہ پنجم ہے اس کا ہم ذکر آپ کے سامنے پیش کریں گے اور یہ کتاب جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ابھی کہ جلد نمبر 21 میں یہ کتاب شامل ہے اس کتاب میں حضرت مسیح مودہ اور ہم نے ہی پچھلے پروگرام میں جو ابھی پورا کیا ہے ہمارے سامعین اگر جو نئے جڑنے والے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ابراہین احمدیہ پر بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں مختلف اعتراضات ہوتے ہیں اور اور اس پروگرام میں بھی بعض جو احباب ہیں انہوں نے براہین احمدیہ سے متعلق ہی بعض سوالات پیش کیے اور ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کا مدلل جواب دے سکیں تو اگر براہین احمدیہ حصہ پنجم یا براہن احمدیہ کے متعلق کوئی سوال ہے جس میں ایک سوال جو بڑا کامن ہوتا ہے کہ پچاس جلدیں نے لکھنے کا وعدہ کیا اور پانچ لکھی گئیں پھر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں سے جو عالی ہمت لوگ تھے ان سے چندہ اکٹھا کیا جس کے نتیجے میں وہ کتاب لکھی گئی اور پچاس کی جگہ پھر پانچ جلدیں لکھی اور وہ رقم جو تھی وہ باقی کہاں گئی تو اس قسم کے جو اعتراضات ہیں وہ ہم نے پچھلے پروگرام میں جو ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے مکمل کیا ہے ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ پروگرام کی ریکارڈنگ بھی اپلوڈ کر دی جائے گی تو وہاں سے ان اعتراضات کے جواب آپ آسانی سن سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہوں تو ہم حاضر ہیں اس کتاب سے یا کسی اور کتاب سے آپ کے ذہن میں کوئی ہو تو وہ ضرور پیش کریں میں نے ذکر کیا کہ براہین احمدیہ کے جو حصے ہیں وہ بال ترتیب اٹھارہ اور 1884 میں چھپے جو پہلے چار حصے تھے اور یہ والا جو حصہ ہے وہ 1905 میں منظر عام پہ آتا ہے تو درمیان میں قریب کوئی پچیس سال کا عرصہ بنتا ہے جس میں حضرت مسیح ماحودہ الصلاۃ والسلام نے براہین احمدیہ کے نام سے کوئی کسی کتاب کی اشاعت نہیں کی اور وہ کیوں نہیں کی اس کی مختلف وجوہات حضور نے اپنی اسی کتاب میں شائع کی ہیں ایک وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ ایک وجہ اس تاخیر کی یہ معلوم ہوتی ہے اور یہ دیکھیں جو انبیاء ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کام کرتے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ ایک جو وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا دل اس راغب کیوں نہیں کیا کہ ابھی میں ان حصوں کو مکمل کروں حضور فرماتے ہیں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ براہین نے اہم دیا کہ جو پہلے چار حصے ہیں ان میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے الہامات کا ذکر ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ جب تک وہ الہام پورے نہ ہو جاتے تو شاید اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہو کہ جب تک وہ الہام پورے نہ ہو جاتے اس کی طرف التفات نہ ہوتا تو جب وہ الہامات پورے ہوئے اپنی شان کے ساتھ تو حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا اور یا تائید ملی کہ وہ اس حصے کی جو اگلے حصے ہیں اس کو شائع کریں پھر جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس کتاب کا ایک موضوع ہے اور وہ وہی موضوع ہے جو پہلے کتب کا تھا جس میں جس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی جو حقانیت ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کو برحق ثابت کیا جائے اور اس میں حضرت مسیح معود علیہ السلّۃ والسلام کے اس زمانے کے جو علماء تھے جو نظر آتے ہیں انہوں نے دل کھول کے اس کی داد بھی دی ہے جیسا کہ پچھلے پروگراموں میں ہم نے بتایا کہ آنکھوں کا تارہ جو تھے عضب مسیح مولِسات اسلام ان کے لیے بنے اور اسلام جس کشمکش کے حالات بنے ہوئے تھے اس زمانے میں کس طرح حضرت مسیح مولیہ صاط اسلام نے کتاب براہین احمدیہ لکھ کے ان باطل العقائد کا جو اسلام کی طرف اٹیک کی صورت میں کیے جاتے ہیں یا اسلام پر اعتزاد کی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں ان کا بڑا مدلل جواب دیا ہے اور ایک آہنی دیوار کی طرح حضرت مسیح مودیہ صاط و اسلام کھڑے ہوئے ہیں اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا ایک حوالے کے ساتھ کہ اس کی نظیر پچھلے کسی زمانے میں نہیں پائی جاتی اس کا پھر براہن احمدیہ کا ایک زمیمہ بھی ہے جس میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام نے مختلف جو اعتراضات ہوتے ہیں یا مختلف قسم کے جو اعتراضات اس وقت اس خاص وقت میں حضور کے سامنے آئے حضور نے ان اعتراضات کو بھی براہن احمدیہ حصہ پنجم کے تقریباً آخر میں حضور نے اس کو شامل کیا ہے پھر رشید احمد گنگوہی صاحب کے بارے میں بھی جو حضرت مسیح ملیہ صاطلام کے مخالفین میں ایک نمایاں سر رکھتے تھے یا نمایاں نام تھا ان کا انہوں نے بھی ایک رسالہ لکھا تھا اس الخطاب الملی فی تحقیق المحدب والمسیح کے نام سے اور حضور نے بڑا مفصل طور پر اس کی اس کا جواب لکھا ہے اور جس میں حضرت اس علیہ اللاۃ اسلام کی وفات کو قرآن کریم کی متعدد آیات کے ساتھ ثابت کیا ہے تو یہ وہ مختصر ستعارف ہے اور اسی طرح ہم انشاءاللہ کتاب کے مختلف حصوں میں سے تھوڑی دیر میں گوتھرو ہوں گے اگر کوئی سوال وغیرہ اس طرح نہیں آتا تو جی بہت بہت شکریہ عابد صاحب آ, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ان کا سوال لے لیتے ہیں راجہ مبین صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی راجہ صاحب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم مبین صاحب غالباً ان کی کال ڈراپ ہو گئی ان سے گزارش کہی ہے ہمیں پروگرام میں دوبارہ کال کر لیں آ, جی آبی صاحب اکراب مزید کچھ کہنا چاہ جی کتاب کے ہم نے شروع سے چند چند باتوں کا ہم نے ذکر کیا تھا جس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ انسان گناہوں سے حضرت مسیحم علیہسۃُُسلام کیا فرماتے ہیں کہ انسان گناہوں سے کس طرح پاک ہو سکتا ہے پھر اس سے آگے حضور کی ایک نظم کا میں نے ذکر کیا جس میں جو کافی مشہور نظم ہے اور بڑے معرفت کی باتیں اپنے اندر رکھتی ہے اسی طرح اس سے اگر آگے آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ مذہب کس کام کا مذہب ہے جو زندہ خدا کا پرستار نہیں بلکہ ایسا خدا ایک مردے کا جنازہ ہے جو صرف دوسروں کے سہارے سے چل رہا ہے سہارا الگ ہوا اور وہ زمین پر گرا تو مراد یہ ہے کہ جو کانٹیکس چل رہا ہے یا متن چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ زندہ مذہب کی نشانیوں میں سے جو سب سے بڑی نشانی وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق زندہ خدا سے ہو اور جس زمرے میں یہ بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی آج بھی اسلام کے ساتھ ہے اسلام کو تازہ بتازہ نشانوں سے ہمکنار کرتا ہے اور کسی مذہب میں یہ بات نہیں ہے کہ دوسرے مذہب اس قدر نشان تائید الہی کے نشان اپنے مذہب میں دکھا سکیں جو اسلام دکھا سکتا ہے تو تائید اسلام میں حضرت مسیح معود علیہ السلۃ و اسلام کی ایک یہ کتاب ہے اور بڑی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے پھر حضور آگے آتے ہیں کہ اسلام کا حقیقی مطلب کیا ہے حضور فرماتے ہیں کہ یہ مذہب جس کا نام اسلام ہے جس کے معنی خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود ظاہر فرمائے ہیں جیسا کہ فرمایا بلا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من اسلم وجہ اللّہ و محسن یعنی اسلام کے دو ٹکڑے ہیں ایک یہ کہ خدا کی رضا میں ایسا مہو ہو جانا کہ اپنی رضا چھوڑ کر اس کی رضا جوئی کے لیے اس کے آستانہ پر سر رکھ دینا اور دوسرے عام طور پر تمام بنی نو سے نیکی کرنا پھر آگے حضور فرماتے ہیں کہ حقیقی خدا دانی جو ہے حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی جو سمجھ ہے وہ کس بات پر منحصر ہے حضور فرماتے ہیں حقیقی خدا دانی تمام اسی میں منحصر ہے کہ اس زندہ خدا تک رسائی ہو جائے کہ جو اپنے مقرب انسانوں سے نہایت صفائی سے ہم کلام ہوتا ہے اور اپنی پرشوکت اور لذیذ کلام سے ان کو تسلی اور سکینت بخشتا ہے اور جس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے بولتا ہے ایسا ہی یقینی طور پر جو بکلی شک و شبہ سے پاک ہے ان سے باتیں کرتا ہے ان کی بات سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے اور ان کی دعاؤں کو سن کر دعا کے قبول کرنے سے ان کو اطلاع بخشتا ہے پھر اسی طرح حضور تازہ بتازہ نشانوں کی جو ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہو اس کے متعلق فرماتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے ہمیں روشنی بخشنے کے لیے ہر روز تازہ طور پر آفتاب نکلتا ہے اور ہم اس قدر قصہ سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور نہ کچھ تسلی پا سکتے ہیں کہ ہم اندھیرے میں ہوں اور روشنی کا نام و نشان نہ ہو اور یہ کہا جائے کہ آفتاب تو ہے مگر وہ کسی پہلے زمانے میں طلوع کرتا تھا اور اب وہ ہمیشہ کے لیے پوشیدہ ہے ایسا ہی وہ حقیقی آفتاب جو دلوں کو روشن کرتا ہے اور ہر روز تازہ بتازہ تلو کرتا ہے وہ اپنی کولی فیلی تجلیات سے انسان کو حصہ بخشتا ہے وہی خدا سچا ہے اور وہی مذہب سچا جو ایسے خدا کے وجود کی بشارہ دیتا ہے اور ایسے خدا کو دکھلاتا ہے اسی زندہ خدا سے نفس پاک ہوتا ہے جی بہت بہت شکریہ صاحب آ, راجہ مبین صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں پہلے ان کا سوال لیتے ہیں مبین صاحب السلام علیکم جی سر میرا ایک چھوٹا سا کوششن کہہ لیں یا ایک چھوٹی سی سجیشن کہہ لیں جس طرح آپ سی موت کے اس میں فیور میں جو حوالہ جات ہیں جو ان کے مخالف تھے جیسے مولوی حسین بٹالوی ہیں اور دوسرے ان کے آپ نے وہ پڑھ کے سنایا Uh, تو اتنی تکلیف تو کوئی بھی گوارہ نہیں کرے گا آج کے دور میں کہ وہ کتابیں کھولے اور وہ حوالہ جات پڑھے لیکن آج کے زمانے میں جو زبان سے اقرار موجود ہے جیسا کہ آپ نے حوالہ بھی ڈاکٹر اسرار کا اسی طرح ایک اور بہت بڑے ان کے مناظر ہیں حنیف قریشی صاحب جو کہ بڑے ینگ سے اور بڑے مبلغ ہیں اور مناظر ہیں ان کا بھی دو تین انٹرویوز میں بڑا اوپنلی انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ غلام احمد نے جو ہے وہ مناظرے کی اور عیسائیوں کو شکستیں دی تو آئی وڈ ریکویسٹ کہ اگر uh, تبصرہ کرنا چاہیں جو ہم ان کو یہ آفر کرتے ہیں کہ یہ حوالے آپ کی کتابوں میں موجود ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہم آپ کو مہیا کر سکتے ہیں تو شاید میرے علم میں تو نہیں ہے کسی اور ہمارے پروگرام کرنے والے سے کسی نے رابطہ کیا ہو یا حوالے مانگے ہوں ہاں ایک دو ایک دو دفعہ میں نے بھی ای میل پہ ایک احمدی دوست نے مانگے تھے کہ کسی غیر احمدی بھائی نے ان سے مانگے ہیں تو ای میل پہ میں نے ان کو حوالے دیے تھے تو ان سے انہوں نے کتنا فائدہ اٹھایا آ, یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے بہرحال یہ ایسے لوگ جو اس طرح کے حوالے مانگتے ہیں آ, وہ بات کرتے ہیں جب ہم ان کو حوالے دیتے ہیں تو وہ آگے سے آ, کبھی بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے مانگے ہوں تو اس کا مطلب ہے ان کو پتہ ہے کہ اس قسم کے حوالے موجود ہیں لیکن وہ ان کو لینے کے لیے یا پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ویڈیو آ, حوالوں کی بات کر رہے ہیں راجا صاحب بالکل یہ آن لائن یوٹیوب پہ موجود ہیں لیکن ہم اپ اس پروگرام میں ان کو نہیں چلاتے ایک تو یہ کہ یہ یعنی ایسی ایسے پروگرام جن کو ہم نے جن کے رائٹس نہیں خریدے یہ ہمارے پاس نہیں ہیں تو ان کو ضرورت نہیں ہے یہاں چلانے کی جب ہم نے یہاں اعلان کر دیا کہ یہ حوالہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا آن لائن موجود ہے تو اب جس شخص کو واقعی جستجو ہے حق کی جو جس کے اندر تنگ نظری نہیں ہے اور وہ واقعی حق کو جاننا چاہتا ہے تو وہ ضرور اس حوالے کو دیکھے گا لیکن جو شخص محض تعصب کی بنا پر آ کر یہاں سوال کر رہا ہے اس کو اگر ہم اس کے گھر بھی جا کر وہ حوالہ دے آئیں تو وہ اس کو نہیں پڑھے گا نہیں سنے گا وہ اس کو ضائع کر دے گا تو یہی ہمارا مقصد صرف ان کو اس حوالے تک رسائی یا اس کی اطلاع دینا ہے آگے اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا ان کا کام ہے تو یہ حوالے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب وغیرہ کے آن لائن موجود ہیں ہم اپنے پروگرام میں یہاں کوئی بھی حوالہ جو جماعت احمدیہ دیا کا نہ ہو وہ یہاں نہیں چلاتے جی بہت بہت شکریہ مصر صاحب جی آپ صاحب میں آپ مزید کچھ کہنا چاہیں میرا خیال ہے کہ میں اسی جو کتاب ہے اس کو میں آگے چلاتا ہوں جی گناہ کی بات ہو رہی تھی پہلے کہ نشانوں کی بار بار ضرورت ہوتی ہے اور کس طرح انسان گناہوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے Uh, اس سے آگے مزید حضور فرماتے ہیں کہ یہ امید مت رکھو کہ کوئی اور منصوبہ انسانی نفس کو پاک کر سکے جس طرح تاریکی کو صرف روشنی ہی دور کرتی ہے اسی طرح گناہ کی تاریکی کا علاج فقط وہ تجلیاتِ الہیہ, قولی و وفیلی ہیں جو موجزانہ رنگ میں پرزور شعاؤں کے ساتھ خدا کی طرف سے کسی سعید دل پر نازل ہوتی ہیں اور اس کو دکھا دیتی ہیں کہ خدا ہے اور تمام شکوک کی غلاظت کو دور کر دیتی ہیں اور تسلی اور اطمینان بخشتی ہیں پس اس طاقت بالا کی زبردست کشش سے وہ سعید آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے اس کے سوا جس قدر اور علاج پیش کیے جاتے ہیں سب فضول بناوٹ ہے فرضول فرماتے ہیں ہاں کامل طور پر پاک ہونے کے لیے صرف معرفت ہی کی معرفت ہی کامل نہیں بلکہ اس کے ساتھ پر درد دعاؤں کا سلسلہ جاری رہنا بھی ضروری ہے کیونکہ خدا تعالیٰ غنی بے نیاز ہے اس کے فیوز کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ایسی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے جو گریا اور بکا اور صدق و صفا اور درد دل سے پر ہوں پھر حضور اس سے آگے فرماتے ہیں کہ اور نو امید مت ہو یعنی کہ نا امید مت ہو اور یہ خیال مت کرو کہ ہمارا نفس گناہوں سے بہت آلودہ ہے ہماری دعائیں کیا چیز ہیں اور کیا اثر رکھتی ہیں کیونکہ انسانی نفس جو دراصل محبت الہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اگرچہ گناہ کی آگ سے سخت مشتعل ہو جائے پھر بھی اس میں ایک ایسی قوت توبہ ہے کہ وہ اس آگ کو بجھا سکتی ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک پانی کو کیسا ہی گرم کیسا ہی آگ سے گرم کیا جائے مگر تاہم جب آگ پر اس کو ڈالا جائے تو وہ آگ کو بجھا دے گا اس میں بہت سارے لوگ ہمیں بھی ایسے ملتے ہیں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی جو ہماری زندگی ہے بڑی معاشی میں گزری ہے گناہوں میں گزری ہے تو کیا اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا کیا اور بعض لوگ اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہم آ, شرمندہ ہوتے ہیں آ, نماز پڑھتے ہوئے کہ ہم کیا منھ لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں تو یہ بڑا ایک زبردست حوالہ ایز مسیحمود اسلام کا کہ اللہ تعالیٰ کی جو آ, صفت رحیمیت اور رحمانیت ہے اس سے نو امید نہیں ہونا چاہیے اس سے آ, یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ آ, میرا نفس جو ہے وہ گناہوں سے بہت آلودہ ہے اور ہم دعا کریں گے تو وہ کیا حیثیت رکھتی ہیں اور پھر حضور نے فرمایا کہ انسان کا جو باطن ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا بیج لگایا ہوا ہے اور وہ بیج کب پھولتا ہے کب پھلتا ہے اس کا اپنا وقت ہے لیکن انسان کی جو قدم ہے اٹھانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے لیکن یہ جو نومیدی ہے نا امیدی ہے اس سے بہرحال انسان کو دور رہنا چاہیے جی بہت بہت شکریہ صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے لیں گے فاروقی جی، صاحب ہمارے ساتھ فاروقی صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلی جی سر میرا سوال ہے میں سوال پوچھنا ہے جی سر کہ اگر, اگر ہم کہ مل مل مل مل مل مل ملک تھے اور اتنی نمازیں پڑھ رہے تھے اتنے روزہ پڑھ رہے تھے تو کیا ہم اس کی تعریف کر رہے دوسرا یہ آپ نے بار بار جو اشرار احمد صاحب کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا آپ نے وہ یوٹیوب بھی لگا دے یا بتا دیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ قادیانی کافر ہے اور واجوب القتل ہے اس کا بھی بتا دینا جی اور دوسرا یہ کہ وہ خود اپنی اور دوسرا وہ جو مولوی صاحب کا اپنے جو حوالہ دیتے ہیں مولانا کیا نام ہے حسین بیتھالیوی صاحب کا وہ تو جب مرزا نے دعوائی نبوت نہیں کی تھی اس سے پہلے ہوئی وہ اس کی تعریف کر رہے تھے اس کے بعد تو نہیں کر رہے تھے ٹھیک ہے جناب فضل صاحب فاروقی صاحب جی مزبی صاحب جی پہلا سوال تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ابلیس اگر نمازیں پڑھیں تو پھر بھی آپ اس کی تعریفیں کریں گے غالباً کچھ اس طریقے کا مجھے بھی سمجھ نہیں آیا لیکن اچھی بات ہے اگر ابلیس نوازیں پڑھ لگ پڑھنے لگ جائے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے ہاں جی باقی دوسرا سوال ہے کہ اسرار احمد صاحب کے جو چیزیں آپ کوٹ کرتے ہیں ہاں کوٹ کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے یہ انہوں نے ابھی ساتھ یہ کہا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنی تقریروں میں یہ کہا ہوا ہے کہ احمدیو کافر ہیں اور واجب القتل ہیں جی بالکل ٹھیک ہے انہوں نے یہ اپنی تقریروں میں کہا ہوا ہے لیکن ساتھ یہ باتیں بھی انہوں نے کی ہوئی ہیں تو یہ باتیں ہم اس لیے پیش کرتے ہیں حوالے کہ جیسے امین صاحب آج آئے تھے انہوں نے کہا تھا کیا حالات ایسے پیش آ گئے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے اسلام کی بڑی خدمت کی تو اس ضمن میں ہم نے یہ حوالے پیش کیے کہ وہ حالات ایسے پیش آ گئے تھے کہ وہ لوگ جو احمدیوں کو کافر کہتے ہیں اور واجب القتل قرار دیتے ہیں وہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہوئے کہ ان حالات میں اگر کسی نے اسلام کی خدمت کی تو وہ حضرت مزاء الامد قادیانی علیہ السلام تھے تو یہ یعنی ان حالات کے ضمن میں ہم یہ حوالے پیش کر رہے ہیں کہ جہاں وہ شخص بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا جو کہ فی الحقیقت احمدیوں کا بڑا دشمن تھا اور واجب القتل تک جو ہے وہ سمجھتا تھا اور اس کے فتوی دیتا تھا تو اس نے بھی یہ الفاظ یعنی اس کہنے پڑے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے اند... تحریرانہ انداز کے ذریعے اسلام کی خدمت کی اور مسلمانوں کی آنکھوں کا تارہ بن گئے تو یہی بات مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے جو اہل حدیث کے واقعی ایک چوٹی کے عالم تھے انہوں نے اس میں براہ نحمدیہ پر جو ریویو لکھا اس میں لکھی تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ وہ تو تب لکھی جب حضرت مرزا صاحب نے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا بالکل درست ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ مرزا صاحب کے دعوے نبوت کے بعد یہ دعوئے مسیح مود کے بعد یہ رائے لکھی گئی یہ براہن احمدیہ کتاب پر رائے ہے تو آپ کم از کم اس کو تو مانیں کہ براہن احمدیہ کتاب میں جو باتیں ہیں وہ واقعی اس ریویو والی ہیں جو کہ محمد حسین بٹالی صاحب نے دیا ہے تو اگر آپ نے فاروقی صاحب نے پہلے پہلا پروگرام سنا ہے ہمارا پچھلا حصہ جو ہے تو اس میں امین صاحب یا ایک دو اور دوست آئے تھے تو ان کے سوالات کی نویت یہ تھی کہ اس زمانے میں کچھ بھی تو نہیں تھا کوئی ایسے سخت یا مشکل حالات نہیں تھے اسلام کے لیے جو مرزا صاحب کو کسی کام کرنے کی ضرورت پڑتی تو ایسا حال نہیں ہے یہ ریویو آپ کو بتا رہا ہے کہ کیا ماحول تھا اور پھر کس قسم کی کتاب لکھی جس کی وجہ سے یہ اتنا عظیم الشان ریویو لکھا گیا وہ میں پڑھ دیتا ہوں دوبارہ پہلے تو ہم اس کے زبانی اس کا ذکر کر رہے تھے یہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے اپنے رسالہ اشاعت و سنا جو ان کا اخبار نکلتا تھا اس میں یہ لکھتے ہیں اب ہم اپنی رائے نہایت مختصر اور بے مبالغہ الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں ہماری رائے میں یہ کتاب یعنی براہ احمدیہ یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آئی تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں لا یہد سبادہ ضالِ کمرہ اور اس کا مؤلف بھی اس کا مؤلف یعنی حضرت میزہ غلام احمد قادیانی علیہ السلام اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و کلمی و لسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے تو پہلے جو سوال کر رہے تھے کہ آپ دو صحابہ کی بھی تو قربانیاں تھیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی كی بھی قربانیاں تھیں بالکل درست ہے آ, آ, آ, یہ تو وہ وجود تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہم کا خطاب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ایسی ان کی قربانیاں تھیں تو اس سے تو ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا خود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنی نظموں میں اپنی تحریروں میں بار بار صحابہ کی قربانیوں کی تعریف فرمائی ہوئی ہے لیکن وہ آپ جانتے ہیں کہ جانی قربانیاں تھیں مال کی قربانیاں تھیں لیکن اس زمانے میں جس وجہ سے آپ کے علماء کو بھی تعریف کرنا پڑی وہ یہ تھی کہ قلمی و لسانی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا یعنی قلم و لسانی خدمات جو اس زمانے میں اسلام کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس کے جواب میں اگر آپ یہ کہہ دیں کہ خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا صحابہ نے مالی قربانیاں پیش کیں تو وہ مخالفین اسلام کیا مان جائیں گے ان کو تو ان کے سوال کا جواب چاہیے تو یہ قلمی خدمات جو ہیں یہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام نے سر انجام دیں اسی کے بارے میں مولوی محمد سین بٹالوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے ہمارے ان الفاظ کو یہ وہی لکھ رہے ہیں ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ مخالفین اسلام خصوصاً فرقہ آریہ و برہم سماج سے اس زور شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو اور دو چار ایسے اشخاص انصار اسلام کی نشاندہی کرے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و کلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بھی بیڑا اٹھا لیا ہو اور مخالفین اسلام اور منکرین الہام کے مقابلے میں مردانہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہو کہ جس کو وہ جس کو وجود الہام کا شک ہو وہ ہمارے پاس آ کر اس کا تجربہ و مشاہدہ کر لے اور اس تجربے و مشاہدے کا اقوام غیر کو مذہبی بھی چکھا دیا ہو اشاعت و سنا جل نمبر سات نمبر چھ صفحہ ایک سو انتر اور ستر تو یہ ہے ریویوی صاحب کا جو براہ پر انہوں نے لکھا. جی. بات با اس, کے اس کے ساتھ جی ایک بیس. اور بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب حضر جب کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے جس سے جو زمانے کے علماء ہیں ان کی روٹی بند ہوتی ہو تو وہ ہر زمانے میں نبوت کے دعوے کے بعد ہر نبی بعد ہوئے حضرت صالح کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے بسم اللہ رحمٰن الرحیم کالو یا سالح قد کنتا فینا مرجواََََََََََََ قبل کیا سال ہے تمہیں کیا ہو گیا کس قسم کا تم نے اعلان کر دیا تم تو ہمارے اندر بڑے شریف النف اور بڑے ہونہار آدمی تھے تمہیں کیا ہو گیا اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا ہے ٹیلے پہ چڑھ کے لوگوں کو بتایا ہے کہ کیا اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر ہے جو تم پہ حملہ اوور ہونے لگا تو کیا مانو گے اس بات کو تو ان کا کیا جواب تھا انہوں نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ تم سے کبھی جھوٹ نہیں سنا اگر تم کہو گے تو میں مان لوں گا ہم مان لیں گے جب فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں تمہیں ہدایت دینے کی طرف سے آیا ہوں تو لوگوں نے کیا کہا آگے سے تو اس بات کو دیکھیں کہ جو جن سے روٹی بند ہوتی ہو اور یہ یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں یہ پرانے امبیا کے ساتھ ہوتا رہا ہے جو حضرت مسیح مولو سات اسلام کے ساتھ ہوا ہے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 ہفتے کے روز آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی اور بنگلہ زبان میں سماعت فرماتے ہیں جبکہ اتوار کے روز آپ کی خدمت میں یہ پروگرام اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب اور عبد النور عابد صاحب موجود ہیں سوالات کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اپنا ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون اور کے باہر کے سامعین کے لیے سکس uh, اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی کرام آپ تقریبا ہمارے پاس بیس منٹ کے قریب باقی ہیں uh, اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں ہم حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیت اللہ تعالیٰ العزیز کا گزشتہ جمعہ کا خطبہ جمعہ کی اردو ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تقریباً 20 منٹ تک آپ مزید سوالات ہم سے کر سکتے ہیں آ, جی عابد صاحب آ, غالباً ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پہلے ہم ایک کال لیں گے حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن صاحب السلام علیکم جی, اسلام وعلیکم السلام جی سر جی میرا سوال یہ ہے کہ تحقیق دین کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ طریقہ ہے کیونکہ سوال میرا یہ ہے کہ جیسے عیسائی ہیں یا یہودی ہیں وہ مسلمانوں کو نہیں مانتے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو نہیں مانتے جی تو کوئی اسٹینڈرڈ طریقہ ہے جس کی بیس پہ آپ یہ ڈسائڈ کر سکیں جی ہاں جی یہ کرنا چاہیے اور دوسری چیز یہ کہ ایسا کیوں ہے کہ بہت سارے لوگ جو کوئی بھی ہو وہ اپنے دین کو تو فالو کر رہا ہے میں سوال کی طرف ابھی آئیں گے لیکن پہلے ہم سوال لیں گے جمشید احمد صاحب کا جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے جمشید صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سر سر مجھے ایک جستجو تھی ایک دوال تھا حقیقت تو وہی آہ میں اب غالباً مجھے یاد نہیں ہے کس صفحے پہ آہ لکھا ہے کہ مولوی رشید احمد پہلے عددہ ہوا اور پھر سام کے کٹنے کی وجہ سے وہ مر گیا حالانکہ سنے میں آیا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوا تو اس کی کیا وجہ ہے آہ ٹھیک ہے جناب آہ کے سوال کی طرف ابھی آئیں گے لیکن پہلے مزبا صاحب سے گزارش کے حسن صاحب کے سوال کا جواب دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تحقیق کا درست طریقہ کار کیا ہو جو سب کے لیے قابل قبول بھی ہو جی مذہب یا دین جو ہے اس کو اپنانے کی وجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہوتا ہے کیونکہ دین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء آ کے بناتے ہیں دین یا مذہب کا مطلب یہ راستہ ہے یعنی ایسا راستہ جس پر چل کر آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکیں اور ان انبیاء کا جو سب سے بڑا پیغام ہوتا ہے وہ توحید کا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے تو ہمارا جو حسن صاحب نے سوال کیا کہ دین کو پرکھنے کا کیا معیار ہونا چاہیے کس طرح تو ایک انسان کو یہی دیکھنا چاہیے کہ کون سا مذہب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے تو اس میں جب آپ جائیں گے عیسائیت کی طرف تو وہ آپ کو تین خداؤں کی طرف لے جا رہا ہوگا اگر آپ ہندوازم کی طرف جائیں گے تو اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی معبود دکھائی دیں گے تو توحید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے تو ایسے مذہب کو دیکھنا چاہیے جو واقعی طور پر اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہو اور اس میں اسلام نے ہمیں یعنی وہ عبادتیں سکھائی ہیں جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی ہوں عبادتوں سے چھٹکارا نہیں دے دیا کہ آپ محض ایک عقیدہ بس بنا لیں جب وہ آپ عقیدہ بنا لیں گے تو اس کے بعد آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس عقیدے کی بنا پر ہی آپ معاف کر دیے جائیں گے اور انعام و اکرام پائیں گے ایسا نہیں ہے عقیدہ اپنانا جو ہے وہ بھی ایک مرحلہ ہے لیکن اس کے بعد عملی طور پر وہ کام کرنا کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے ان زینہ آمن و الصالحات یعنی جگہ جگہ قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ آمن ایمان بھی لائے و عامل اس اور نیک عمل بھی کیے صرف ایمان کافی نہیں ہے جب تک اعمالِ صالحہ ساتھ نہ ہو اور اعمال صالحہ بھی کافی نہیں ہے اگر ایمان ساتھ نہیں ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اچھے ہیں دوسروں کے ساتھ اچھے طور پر پیش آتے ہیں بہترین انسان ہیں تو آپ بہت بہتر ہیں کسی ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے مذہب پر چلنے کی ضرورت نہیں بعض بہت اچھے تو ایسا نہیں ہے یعنی اس دنیا میں تو آپ بے شک اچھے کہلائے جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آمنو ایمان جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا بھاری عمل ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر ہے اس لیے اس کا بھی میں حساب لوں گا قیامت کے دن تو اس کے حساب سے ہی انسان مذہب اپناتا ہے تو یہ دین کو پرکھنے کے وقت یہی معیار رکھنا چاہیے کہ کون سا دین جو ہے وہ واقعی طور پر اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے تو ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ایسا خوبصورت دین ہے جس نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جو راستہ بتایا ہے ہمارے نبی نے بھی وہ کر کے دکھایا کہ پانچ نمازیں آپ نے ساری زندگی پڑھی ہیں اس کے علاوہ نفل ادا کیے ہیں تو یہ نمازیں ہیں روزہ ہے زکوٰۃ ہیں حج ہیں تو جو نمازیں روزہ وغیرہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حقوق جو ہیں وہ ہم ادا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہم پر حق ہیں اور زکوٰۃ وغیرہ جیسے احکام رکھ کر اسلام نے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ان کے حقوق ادا کرنے کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے کیونکہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ مستحقین میں یہیں اس دنیا پر جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے اور ان کو دیا جاتا ہے تو یہ دونوں پہلو جو ہیں یعنی خالق کے بھی اور اس کی مخلوق کے بھی دونوں کو اسلام نے اپنے اندر سمویا ہوا ہے آگے آپ نے یعنی ہمارا جماعت کا ذکر کیا یہ تو پھر آگے اسلام کے اندر جو فرقے بن گئے ہیں اس میں پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کون سا فرقہ ہے یا جماعت ہے جو واقعی طور پر اسلام کی خدمت کر رہی ہے اور کیونکہ پھر آپ اس کو درست طور پر جان سکیں گے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوا ہے یعنی ایک مسلمان کے لیے تو وہ سارا نقشہ موجود ہے قرآن اور حدیث میں کہ درست راہ کون سی اور غلط کون سی ہے اور قرآن اور حدیث دونوں نے فرقہ واریت کا ذکر کیا ہوا ہے لیکن اس کو ایک عذاب کے ساتھ تشبیح دی ہے کہ اگر کسی قوم میں فرقے پیدا ہو جائیں تو یہ ایک عذاب کی علامت ہے تو یہ قرآن کریم نے کہا ہے تو حدیث میں یہ ہے کہ جب میری امت کے فرقے ہو جائیں گے تو اس وقت اس جماعت میں شامل ہونا جس کا ایک امام ہو تلزم جماعت المسلمینہ و امام تو اس زمانے میں ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس بات پر عمل کرے کہ اس جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے جو امام رکھتی ہے اگر کوئی جماعت اس دنیا میں نہیں ہے اور کوئی امام نہیں ہے تو پھر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ فاتذل تلک الفر کک کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ تمام فرقوں سے اپنے آپ کو الگ رکھے کسی میں شامل نہ ہو تو یہ دو نصیحتیں آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مسلمان یعنی آپ نے درست فرمایا کہ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں میں مسلمان ہوں لیکن عمل کے لحاظ سے وہ خالی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ کافی حد تک یعنی یہ بات پائی جاتی ہے کہ عمل سے خالی ہیں لوگ لیکن اس میں دو قسم کے اعمال ہیں ایک عمل وہ ہے جس کا انسان نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے نماز ہے ایمان ہے کون مومن ہے کون کافر ہے یہ ہر انسان نے اپنا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے کسی انسان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے سے پوچھے کہ اس کے ایمان اور کفر کا معیار جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے نزدیک وہ مومن ہے یا نہیں ہے تو یہ دوسرے اعمال وہ ہیں کہ آپ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شامل رکھتے ہیں تو اس قسم کے جو معاملات ہیں اگر کوئی آپ کے نزدیک مومن نہیں ہے تو آپ اپنا کام کریں اور اپنے عمل سے وہ بات جو ایمان والی ہے اس کو ثابت کر کے دکھائیں کہ یہ ہے یہ نہیں کہ آپ کسی پر کفر کے فتوے لگا کر یا اس کو واجب القتل ہونے کی فتوے لگا کر عوام کو ان کے پیچھے لگا دیں جو ان کے مال اور اسباب لوٹتے پھریں اور ان کی جائیدادیں لوٹتے پھریں ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ملازمتوں کے ان سے آپ ان کو محروم کر دیں یہ ایسی چیز نہیں ہے جو سچے دین کی علامت ہوں تو کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کنواں خریدتے تھے جس پر کافر پہلے جو ہیں وہ مسلمانوں سے پیسے لے کر پانی دیا کرتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کنواں خرید کر کافروں کو کہا کہ آپ بے شک یہاں سے مفت میں پانی لے لیا کریں تو یہ عمل ہے حضور صلی, صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ پرکھنے کے کیا انداز یا معیار ہونے چاہیے میں نے دین کا تو آپ کو بتا دیا لیکن اسلام میں فرقوں پر جب آپ آئیں تو فرقوں کے اعمال کو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ملا کر دیکھیں کہ یہ عمل حضور کی سنت سے ثابت ہے یا حضور کی سنت کے خلاف ہے تو پھر آپ کو خود ہی یہ نقشہ واضح ہوتا چلا جائے گا کہ کون سا فرقہ یا جماعت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے اور کون سی دور بہت بہت شکریہ صاحب اور اس کے بعد عابد صاحب کی طرف چلیں گے جمشید صاحب کا سوال تھا کہ حقیقت الوحی غالباً سوال بہت کلیئر نہیں تھا کہ حقیقت الوحی میں ان کے پاس مکمل حوالہ نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا کہ عبدالرشید کی وفات جی, کا یہ, جہاں تک میں سمجھا ہوں ان کے سوال سے جی. وہ رشید احمد گنگوہی صاحب جو حضرت اقدس مسیح محدود علیہ السلات و اسلام کے جس میں نے پہلے بھی ذکر کیا اس کتاب میں بھی جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 ہے اور براہین احمد ایسا پنجم کے آخر پہ حضرت وسیم علیہ سلاۃ اسلام نے رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب کا رد تحریر فرمایا ہے اور متعدد آیات سے حضرت وسیم علیہ سات اسلام نے حضرتیسہ علیہ السلاۃ والسلام کا وفات شدہ ہونا ثابت کیا ہے یہ <laughs> جو حوالے کی بات کر رہے ہیں میں نے اس کو دیکھا ہے کتاب میں یہ حقیقت الوَی کہ صفحہ نمبر 313 جی کی کتاب ہے کا صفحہ ہے اس میں یہ میں آپ کو پورا پڑھ دیتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رسالہ انجام اتھم میں بہت سے مخالف مولویوں کا نام لے کر مباہلہ کی طرف ان کو بلایا تھا اور صفحہ 66 رسالہ مذکور میں یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی ان میں سے مباہلہ کرے تو میں یہ دعا کروں گا کہ ان میں سے کوئی اندھا ہو جائے اور کوئی مفلوج اور کوئی دیوانہ اور کسی کی موت سام کے کاٹنے سے ہو اور کوئی بے وقت موت مر جائے اور کوئی بے عزت ہو اور کسی کو مال کا نقصان پہنچے پھر اگرچہ تمام مخالف مولوی مرد میدان ہو کر بھی مرد میدان بن کر بھی مباہلہ کے لیے حاضر نہ ہوئے مگر پس پس پشت گالیاں دیتے رہے اور تقزیب کرتے رہے چنانچہ ان میں سے رشید احمد گنگوہی نے صرف لانت اللّہ علکاظبین نہیں کہا بلکہ اپنے ایک اشتہار میں مجھے شیطان کے نام سے پکارا آخر نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ تمام بالمقابل مولویوں میں سے جو باون تھے آج تک صرف بیس زندہ موجود ہیں اور وہ بھی کسی نہ کسی بلا میں گرفتار باقی سب فوت ہو گئے مولوی رشید احمد اندھا ہوا اور پھر سانپ کے کاٹنے سے مر گیا تو یہ جو اس کا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلات وسلام کے خلاف جن مولویوں نے سر اٹھایا اس زمانے میں اور جیسا کہ ابھی مصباح صاحب نے بھی ذکر کیا ہم کافی اس بات پہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس زمانے کے حالات جو تھے اگر ان کو پڑھا جائے تو معاملات بہت واضح ہو جاتے ہیں اور غیروں سے تو جو حوالے پڑھے گئے آپ کے سامنے عیسائی جس طرح تھے اس جس طرح ہندو سرگرم تھے اسلام کے خلاف مسلمان جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو چکے تھے تکفیر کی فتو بازی کا اور اسی طرح قتل و غارت کا اور اسی طرح مسلمانوں کے یہاں تک حوالے موجود ہیں لکھے ہوئے کہ ایک عالم لکھتے ہیں کہ اگر آج جو ہم نام نہاد مسلمان ہیں اگر ہم اسلام چھوڑ دیں تو شاید یورو والے مسلمان ہو جائیں وہ ہمیں دیکھ کے ہماری کرتوتوں کو دیکھ کے ہمارے اعمال کو دیکھ کے ہمارے افعال کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہوتے اور اسی وجہ سے کہ ہمارے اعمال برے ہیں ہمارے افعال برے ہیں وہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں یہ وہ حالات ہیں جب عظب مسیح اللہ سات نے علماء کو بھی بلایا ہے چیلنج دیا ہے کہ کسی طرح وہ مرد میدان بنے اور سامنے آئیں مگر جس طرح جھوٹوں کا انجام ہوتا ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو نصرت دیتا ہے مدد کرتا ہے تائید دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے نمونے حضم مسیح مدیہ السلام کے جو مخالفین ہیں ان کے ذیل میں ہمیں دکھایا کہ کس طرح عظم مسیح محسوس اللہ تعالی کی طرف سے تائید یافتہ تھے اور ان میں جس طرح حضور نے فرمایا کہ باون مولویوں کے میں نے نام لکھے تھے اس میں سے صرف بیس زندہ موجود ہیں تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حزب مسیح معود علیہ السلاۃ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے اور جو ان کے مخالف رہا ہے حضرت مسیح علیہ ساطلام کے مخالف رہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے اسے صرف اور صرف مار پڑی ہے اور حزب مسیح ماؤد علیہ صلاۃ السلام ہر میدان میں مرد مقابل آئے ہیں اور کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اعظم مسیح مودیہ صاحب اسلام سے مقابلہ لے سکتا ہوں اس کی ٹکر لے سکتا چنانچہ یہ ایک حوالہ مجھے ایک کتاب کا ملا ہے جس کا نام ہے مولانا رشید احمد گنگوہی حیات اور کارنامے اس میں ایک باب ہے باب نمبر اٹھارہ اور اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے آخری یام اور سفر آخرت اب اس میں جس طرح اعظم مسیح مولیہسۃ اسلام نے فرمایا آپ دیکھیں اس زمانے کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھنی نہیں ان کا علم حاصل کرنا نہیں اور اگر کوئی تحریر پڑھی ہے بغیر تحقیق کے اس کو آج حزمسیم السّط السلام پہ الزام لگا دینا یہ کسی بھی طرح ایمانداری کے زمرے میں نہیں آتا چنانچہ اس کتاب میں جو یقینا جماعت حمدیہ نے نہیں لکھی یہ انہی کے پیروکاروں نے لکھی ہے کہتے ہیں کہ مزید مجبوری یہ تھی کہ تیرہ سو چودہ ہجری سے یہ رشید احمد گنگوہی کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ ان کی جو آخری عیام تھے زندگی کے آخری ایام اور سفر آخرت اور یہ بات یاد رکھیں ازم وسیم علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا نا کہ میں ان کے لیے آ, یہ دعا ہوگی کہ وہ یا تو کوئی اندھا ہو جائے یا سام کے ڈسنے سے وہ مر جائے دونوں باتیں رشید احمد گنگوہی کی زندگی میں ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا چنانچہ وہ لکھتے ہیں مزید مجبوری یہ تھی کہ تیرہ سو چودہ ہجری سے بینائی ایک دم ساتھ چھوڑ چکی تھی یہ نہیں لکھا کہ نظر کمزور ہو گئی یہ نہیں لکھا کہ آ, نظر آنا کچھ دیر کے لیے مثلاً بعض مرض ہوتے ہیں کہ رات کو نظر نہیں آتا بعض دفعہ کتاب پہ نظر اٹائی ہوئی ہے تو وہ سر میں درد ہونے لگ جاتی ہے یہ بات نہیں لکھی کہ فرماتے ہیں یہاں بلکہ لکھا ہے یہاں پہ تحریر ہے کہ مجبوری یہ بنی کہ تیرہ سو چودہ آ, ہجری سے بینائی ایک دم ساتھ چھوڑ چکی تھی اب کوئی ادنا سا جو آ, اردو سے ذرا سا بھی اس کو شغف ہے تو اس کا ترجمہ وہ خود کر سکتا ہے کہ بینائی کا یک دم ساتھ چھوڑ دینا آ, صرف اور صرف اندھے پن پہ دلالت کرتا ہے پھر آ, آگے ہم آتے ہیں آ, اسی کتاب آ, میں صفحہ نمبر 176 میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت گنگوہی خانقاہ کا, خانقاہ کا کی کے خلفت خانہ میں جو ہمیشہ نیم تاریخ رہتا تھا اسی میں اور یہ آگے رائٹنگ مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہتے ہیں کہ اسی میں وظائف تہجد و نوافل ادا فرماتے تھے اس میں سانپ یا اور کوئی زہریلا جانور تھا جس نے فجر کی سنتیں ادا کرتے ہوئے ڈس لیا ہوگا نماز کی مشغولیت نے احساس نہ ہونے دیا اور زہر سریع تاثیر نہیں تھا اس لیے اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے آگے کیا لکھتے ہیں آگے لکھتے ہیں لوگ مختلف الخیال تھے کسی کا ذہن سانپ کی طرف گیا لیکن سانپ کے ڈسنے کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ فوری طور پر نمایاں نہیں ہوئے اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ کسی دوسرے جانور نے کاٹا ہے بعض حضرات نے کہا کہ انگلیوں کے پاس کی ایک باریک رگ اس زخم کی وجہ سے کٹ گئی ہے اس لیے اتنی بڑی مقدار میں خون نکل گیا ہے چونکہ حضرت گنگوہی نے اس حادثہ کو کوئی اہمیت نہیں دی اس لیے ایک دو دن کے بعد خدام نے بھی اس کی طرف توجہ دینی چھوڑ دی لیکن اس حادثہ غزند پاک کے اثرات بعد میں مرتب ہونا شروع ہوئے دوسرے دن سے زوف اور کمزوری کا احساس بڑھنا شروع ہوا اور نیند کا غلبہ ہونے لگا جو عام طور سے سانپ کے زہر کے اثرات ہیں آپ اکثر وظیفہ پڑھتے پڑھتے لیٹ جاتے اور جوں ہی سر تقیا پر رکھا غفلت کی نیند سو جاتے اور خراٹے سنائی دینے لگتے تو یہ ساری بات حضور نے لکھی ہے کہ کس طرح یہ باتیں ہوئی ہیں ان میں جی بہت بہت شکریہ Uh, عبد نور عابد صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایم 530 پہ سماعت فرما رہے ہیں uh, پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب عبدالنور النور صاحب اور غلام محبہ بلوچ صاحب موجود تھے خاص سار آپ دونوں حضرات کا مشکور ہے اور اسی طرح تمام سامعین آپ کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں اظہر وڑائج صاحب کی خدمات حاصل ہیں uh, اب سے کچھ ہی دیر کے بعد کچھ ہی لمحات کے بعد آپ کی خدمت میں امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسی خامس اید اللہ تعالیٰ العزیز کا خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کی جائے گی اگلے ہفتے تک کے لیے خاکثار کو اجازت دیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وا دلہ شری کل محمد رسول بلا شیتا رحمر الحمد للہ خیر رحم دلاتقی رات مدینہ تھا پہلے کوئی صحابہ کا ذکر کروں گا اور اس کے بعد قرآن مرزان اس کی گزشتہ جنہوں وفات ہوئی ان کا ذکر ہوگا لیکن لوگوں نے ان کے متعلق جو کافی سارے مجھے حضرت لکھے ان کی باتیں لکھی اس کی وجہ سے میں نے سمجھا کہ انہیں کا ذکر آج کر دوں برضانس صاحب جو اس عصلی حد مسیس رحمہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بیٹے تھے ان کی گزشتہ دنوں میں اکاسی سال کی عمر وفات ہوئی ہے اللہ و لہرۂ یہ حضرت مسلم معاون ریض اللہ عنہ کے سب سے بڑے پوتے تھے اور حضرت مبارکہ بیگم صاحب اور نو محمد علی خان صاحب کے نواسے <ساعد> <پھر> <ساعد> اس لحاظ سے ہی میرے مامو بھائی بھی تھے انہوں نے ابتدائی تعلیم قادیان ملی پھر مربع میں مکمل کی پھر پنجابی یونیورسٹی سے ایم اے پاس کیا پھر کچھ عرصہ وہاں کالج میں خدمت کی اور پھر Uh, انگلانی آکسفرڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی یہاں سے انہوں سے کیا خدا کے فضل سے انیس سو پچپن میں انہوں نے زندگی وقف کی اور انیس سو باسٹھ میں عملی زندگی میں قدم رکھا اور بڑی محنت سے مختلف شعبہ جات میں انہوں نے کام کیا بڑے شوق سے اور ہمت سے اور محنت سے کام کرنے کے آتی تھے علم حدیث فلسفہ اور انگریزی ادب میں ان کا بڑا گہرا مطالعہ تھا حدیث سے خاص طور پر بڑا شوق شقف تھا اور اس لیے اپنے شوق سے حدیث کی ابتدائی تعلیم محترم علی خرشید احمد صاحب محروم سے انہوں نے حاصل کی اپنے گھر میں بھی ان کی بڑی اچھی لائبریری تھی بڑی نایاب کتب رکھا کرتے تھے پڑھنے کا بہت شوق تھا کوئی طالب علم بھی کسی شعبے رہنمائی کے لیے آ جاتا تو بڑی اچھی معلومات دیا کرتے تھے حدیث کے اہم اور بنیادی ماخذ کے کتب کے سائڈ بھی ان کے پاس تھے اور مختلف کتب خانوں سے انہوں نے یہ اکٹھے کیے تھے ان کی زندگی جب انہوں نے وقف کی ہے اس وقت انہوں نے جب انیس میں اپنے آپ کو پیش کیا تو آز مسلمہ رض دلان ہو نے ان کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں نے جماعت میں جو وقف کی تاریخ شروع کی ہے اس کے بعد میرے پاس تین درخواستیں آئی ہیں ایک تو میرے پوتے مرزا ناصر احمد کی ہے جو عید مرزا ناصر احمد کا لڑکا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی نیت کو پورا کرنے کی توفیق اور انس احمد نے لکھا ہے کہ میرا ارادہ تھا کہ میں قانون پڑھ کر اپنی زندگی وقف کروں لیکن اب آپ جہاں چاہیں مجھے لگا دیں میں ہر طرح تیار ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چھپن سال تک مختلف جماعتی دفاتر میں خدمت کی ان کو توفیق ملی پہلے ابتدائی تک ان کا تعلیم اسلام کالج میں بطور لیکچرر ہوا پھر انیس سو پچہتر میں نائب ناظر اسلام و شاعد مقرر ہوئے پھر ایڈیشنل ناظر اسلام و شاعد مقرر ہوئے پرائیویٹ سیکٹری بھی رہے خصلِ مسیحی سازس کے اور خصقی منصورابے کے پہلے دورے یورپ کے دوران میں جامعہ احمدیہ کے ایڈمنسٹریشن کے طور پر بھی ان کو خدمت کی توفیق ملی ناظر تعلیم بھی رہے کچھ سال یہ نائب ناظر دیوان رہے اور تحریک جدید میں یہ اب وکیل تصنیف کے کام پر فائز تھے وکیل مارچ انیس سو ننانوے کو یہ وکیل ہوئے پہلے وکیل السنیف تھے پھر ننانوے میں وکیل الشاعت مقرر ہوئے اور ستانوے میں کو ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی عمر کے لحاظ سے لیکن آخر دم تک ان کو خدمت کی توفیق ملی خدام الحمدیہ انصار اللہ میں بھی برکزیہ میں مختلف خدمات کی ان کو توفیق ملی براہیل احمدیہ اور محمود کی امین کا انگریزی ترجمہ بھی کیا ہے انہوں نے شائع ہو چکا ہے آج كا سرما چشمہ آ رہی اور ضام اور انگریزی ترجمے كی نظر ثانی پر كام كر رہے تھے جو ہمارے اسكول كو ہم آئے گئے اس كے بعد جماعت نے اپنے اسكول كو شروع كیے تھے جو ناصر فاؤنڈیشن كے تحت شروع كیے گئے اس كے بھی چیئرمین رہے مجلس افطاہ کے ممبر بھی تھے نور فاؤنڈیشن بورڈ کے ممبر بھی تھے نور فاؤنڈیشن قائم کی گئی تھی تاکہ احادیث کی کتب جو ہیں ان کو جماعتی طور پر بھی کیا جائے اور ان کی ترجمہ اور شرح لکھی جائے مستند احمد بن حنبل کا اردو ترجمہ کر رہے تھے یہ ان کے سے جب قادیان سے ہجرت ہوئی ہے پارٹیشن کے وقت تو حضرت مسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو تاریخی واقعہ ہے حض مسلم کی اپنی جو قربانی تھی اس سے متعلق ہے لیکن ان کا ذکر بیچ میں آتا ہے اس لیے میں سنا دیتا ہوں حضرت مسلم بہت رماتے ہیں کہ جب ہم کادیان سے آئے تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں لنگر سے اسی قدر کھانا ملے گا جس قدر دوسروں کو ملتا ہے کیونکہ حالات خراب تھے اس لیے راشن ہوا ہوا تھا فرمایا کہ ان دنوں میں نے یہ ہدایت دی ہوئی تھی کہ مالی تنگی کی وجہ سے صرف ایک ایک روٹی فی کس دی جائے گی اور گھر والوں کو بھی میں نے یہی کہا تھا اپنے گھر والوں کو کہ تمہیں بھی ایک ایک روٹی فی کس ملے گی لکھتے ہیں کہ ایک دن فرماتے ہیں ایک دن میرا پوتا انس احمد روتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے بتایا گیا کہ یہ کہتا ہے کہ ایک روٹی سے میرا پیٹ نہیں بھرتا میں نے کہا کہ میں نے تو ایک ہی روٹی دینی ہے اگر اس کا پیٹ ایک روٹی سے نہیں بھرتا تو پھر تو مجھے آدھی روٹی دے دیا کرو اور میری آدھی روٹی اسے دے دیا کرو حضر اور نے کہا تو فرمایا اس میں آدھی روٹی میں گزارا کر لیا کروں گا اور یہ ڈیڑھ روٹی کھا لیا کرے گا اور فرماتے ہیں کہ جب مہمانوں کے لیے ایک روٹی کی شرط اڑ جائے گی تو پھر میں گھر والوں کے لیے بھی فی کس روٹیوں کی تعداد بڑھا دوں گا لیکن جب تک مہمانوں کے لیے ایک روٹی کی شرط نہیں اٹھتی اسے میری روٹی کا نصف حصہ دے دیا کرو اور فرماتے ہیں پھر بعد میں حالات اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا اور نہ صرف یہ کہ سندھ کی زمینوں کی پیداوار اچھی ہو گئی بلکہ خدا تعالیٰ نے آمد کے اور رستے بھی کھول دیے میری پابندی پھر دور ہو گئی ان کے دماد مرزا وحید و سب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے سفر پر بخارا اور سمر جا رہا تھا تو سے مسئلہ نے مجھے کہا کہ وہاں تم جا رہے ہو تو امام بخاری کی قبر پر جانا اور پی طرف سے دعا کرنا اور سلام کہنا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت کی وجہ سے یہ تھا کہ اس شخص نے جس نے ہزاروں سینکڑوں سال پہلے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات اور واقعات کا خزانہ جمع کر کے ہمیں ہم تک پہنچایا ہے اس کو حق بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں اور اسے سلام پہنچائیں <تصفح> <تصفح> ڈاکٹر نوری صاحب لکھتے ہیں کہ میرا جو بھی ان کے ساتھ تجربہ ہوا اور کافی عرصہ ان کو دیکھنے کا موقع ملا کہ جو کام آپ کو دیا جاتا آپ ایک جذبے کے ساتھ اسے مکمل کرتے نہایت یہاں فشانی اور محنت اور لگن کے ساتھ اپنا کام کو پوری طرح سے انجام دیتے کمزوری اور بیماری کے باوجود کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ کو ہسپتال میں لیپ ٹاپ پر حضر وسیمہ علیہ السلام کی کتب کا ترجمہ کرتے ہوئے دیکھا گھنٹوں اپنے کمپیوٹر پر ٹائپ کرتے اور آپ کے ساتھی قرآن کریم اور حضرت مسیم و علیہ السّلام کی کتب کے حوالے لے کر آپ کے پاس کھڑے ہوتے آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ میری خواہش تو صرف اتنی ہے کہ جو کام خلیفہ وقت نے میرے سپرد کیا ہے میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اسے پورا کر دوں نوری صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی یادداشت بھی نہایت قابل تعریف تھی احادیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے حضرت مسیم علیہ السلام اور خلفہ کے واقعات آپ اس قدر جوش و جذبے اور نہایت لطیف انداز میں بیان کرتے تھے کہ سن, سننے والے کا دل مو لیتے تھے اور واقعات بیان کرتے وقت ان کی آنکھیں نم ہو جاتی اور آواز بڑھا جاتی صبر بھی ان میں بہت تھا نوری صاحب بھی لکھتے ہیں کہ ہر قسم کے مشکل حالات میں آپ نے ہمیشہ صبر اور ہمت کا مظاہرہ کیا حوصلے کے ساتھ ہر تنگی کو برداشت کرتے اپنی علالت کی وجہ سے آپ ایک گلاس یعنی پیالی چائے کی نہیں اٹھا سکتے تھے نہ بھی بستر پر پیرو بدل سکتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمیشہ اپنا کام جاری رکھا اور بڑی جانفشانی سے اپنی ذمہ داری نبھائی اور کبھی کوئی شکایت کا موقع نہ دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رزا پر راضی رہے نوری صاحب کہتے ہیں کہ ہر آنے والے کو خوشی سے اور مسکرا کر ملتے یا یہ آپ کا ایک بہت بڑا خلق تھا طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں داخلے سے ایک دن قبل آپ مجھے ملنے آئے بیماری کی وجہ سے آپ کے چہرے پر شدید درد محسوس ہو رہی تھی اس کے باوجود آپ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میرا خاتمہ قریب ہے اور میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں یہ آپ نے بڑے مسکراتے چہرے سے کی پھر شکر گزاری کے بارے میں لکھتے ہیں ان کی نوری صاحب کہ احسان مندی اور شکر گزاری کی صفت بے پناہ تھی میں. کہتے ہیں دو موقع پر آپ نے بہت احسان کرتے مجھے کہا کہ آپ نے جس خلوص نیت کے ساتھ مجھ پر احسان کی ہے میری تیمار داری کی ہے میں اس کی قیمت کو بھی ادا نہ کر پاؤں گا اور اور جذبات کا اظہار کرتے ہوئے وہی صاحب کہتے ہیں انہوں نے مجھے حسلی حضرت سالس کی وہ ڈائری عائد فنوائی جس پر حضور نے اپنی خوابیں وغیرہ لکھی ہوئی تھیں اس طرح ایک تقریباً سالث کا ایک मुझे ہے اسی طرح میڈیکل ٹیم کے ساتھ بھی بڑی شفقت کا اور سلوک کیا ان کے کمرے کی لائبریری تو میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے اڑیسہ میں بھی لکھا ہے کہ کتابوں تک ساری دیواریں چاروں دیواریں شیلف جو تھے چھت تک کتابیں بھری ہوتی تھیں اس میں پڑھی ہوئی ہیں بلکہ اور اس میں مختلف قسم کی سائنسی معاشی اور مختلف ٹاپکس پر کتابیں تھیں جو انہوں نے کہا کہ میں نے خود پڑھی بھی ہوئی ہیں میر داود احمد صاحب مرحوم کی بیٹی ندرت کہتی ہیں کہ بہت ساری پرانی یادیں ان کی وفات کا سن کے میرے دل میں آئیں دماغ میں آئیں اور مسیح سالس کی یادیں تازہ ہو گئیں کہتی میری بیٹی کی شادی تھی تو میں انتظام چیک کرنے کے لیے وقت سے پہلے مارکی میں گئی تو وہاں بھائی انس پہلے سے بیٹھے تھے اور رو رہے تھے میں حیران ہوئی کہ یہاں اتنی جلدی کیوں آ گئے ہیں تو مجھے دیکھ کر بتایا کہ آج مجھے تمہارے ابا بہت یاد آ رہے تھے میر داؤدین مثبت ہوں تو میں یہاں آ کر تمہارے لیے دعا کر رہا تھا ان کے بھانجے عامر احمد لکھتے ہیں کہ خوشی و میں ایک محبت کرنے والے باپ كى طرح موجود رہے ہر گھر میں اونچ نيں چھوتى ہے ليكن ايسے معاف کر دیتے ہیں جيسى كبھى كچھ ہوى نہیں بلکہ اگر محسوس کر لیتے کہ میری کسی نصيحت کی وجہ سے اگلی کو تکلیف پہنچی ہے تو اس نیک نصيحت کے باوجود خود اس سے معذرت كرتے اگلے دن معافى مانگتے منیر الدین شمسا ایف ایڈیشنل وکیل تصنیف کہتے ہیں کہ ان کے میرے ساتھ کئی سیٹنگز ہوتی رہیں ہمیشہ انہیں ہمدرد اور شفیق پایا باوجود کے عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے کبھی انہوں نے نہ اپنی عمر کی اور نہ ہی اپنے علم کی برتری کا اظہار کیا منیر الدین صاحب کہتے ہیں کہ جب سے میاں صاحب کے ساتھ تصنیف میں کام کے سلسلے میں واسطہ پڑا ہمیشہ انہیں بہت مددگار رہنما اور تعاون کرنے والا پایا جب بھی انہیں کوئی کام دیا گیا انہوں نے بہت محنت اور لگن کے ساتھ اسے نبھایا بلکہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مزید کام دیں تاکہ بیماری میں جتنا زیادہ کام کر سکوں بہتر ہے خلافت سے بے اتنا اخلاص اور وفاق کا تعلق تھا اور اکثر جب بھی کام کے سلسلے میں بات ہوتی تو یہی کہتے کہ میرا سلام کہنا اور مجھے اسلام بھجواتے تھے اور ہر مرتبہ پوچھتے تھے کہ کوئی میرے کام کی وجہ سے کوئی ناراضگی تو نہیں ہر وقت فکر رہتی تھی کہیں ناراض نہ ہو جائے باوجود بیماری کے شمسا بھی لکھتے ہیں کہ باوجود بیماری کے جب بھی میری طرف سے انہیں کوئی کام دیا جاتا تو بڑی خوشی کے ساتھ جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کرتے تھے حضرت مسیمہ علیہ السلام کی بعض کتب کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے سلسلے میں انہوں نے بہت قابل قدر خدمات سرجام دینے کی توفیق پائی ابراہیین دیہ کے بعض حصوں کا انہوں نے بہت عمدہ ترجمہ کرنے کی توفیق پائی ترجمے کو فائنل کرتے ہوئے کہتے ہیں ہماری جو ٹیم تھی وہ بھی ہمیشہ مدد رکھتی تھی ان کی رائے کو جب کبھی کوئی ہدایات دی جاتی اور میری طرف سے جب ہدایات جاتی ہیں وہ تصنیف ان کو دیتی کہ اخلیف نے کہا ہے اور اس بارے میں اپنا رائے دیں تو بڑی مدلل رائے بھجوایا کرتے تھے <تصفح> بہرحال ایک عالم تھے اور بڑا گہرا علم تھا ان کا اس سے جماعت محروم ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اور علماء پیدا کرے ایک خوبی یہ ہار ایک نے لکھا ہے بہت سارے مبلغین نے بھی لکھا ہے شمسہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ اب الگین کی بہت عزت کیا کرتے ہیں ان کی بہت بڑی خوبی تھی اور علمی رنگ میں رہنمائی بھی فرمایا کرتے تھے حافظ مظفر احمد صاحب ایڈیشنل اسلارش نادر سلاوش مقامی شد المقامی کہتے ہیں کہ میاں صاحب گونا گو صفات کے مالک تھے خدا ترسی محبت الہی عشق قرآن عشق کے رسول سادگی توازن اور رحمت شفقت آپ کے نمایاں و صاف تھے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے غروب اور مساقین کا بہت احساس تھا کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ واپس نہ کرتے خا قرض لے کر ہی اس کی مدد کرنی پڑے حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک علمی شخصیت تھے رسول علم کا خاص ذوق تھا اور اس کے لیے آپ نے بہت محنت اور مجاہدہ کیا حافظ صاحب کہتے ہیں خود مجھے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت وسیمہ علیہ السلاۃ والسلام کی کتب کا پہلا مطالعہ کا پہلا دور انہوں نے میٹرک کے امتحان کے بعد جو چھٹیاں ہوتی ہیں دسویں کے امتحان کے بعد اس فراغت کے عرصے مکمل کیا تھا یہ بات انہوں نے مجھے بھی بتائی تھی بلکہ لکھ کے دی تھی خاتمۂ کہ میں نے پہلی دفعہ عزم وسیم علیہ وسلم کتب پندرہ سولہ سال کی عمر میں ختم کر لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے حافظ صاحب لکھتے ہیں اور اسی مناسبت سے علم حدیث سے بھی خاص ذوق اور لگاؤ بلکہ محبت تھی جس کے لیے آپ نے ذاتی محبت اور مطالعہ سے عربی زبان میں بھی اتنی قابلیت اور مہارت پیدا کر لی کہ حدیث کے علاوہ ان کی عربی شروع وغیرہ بھی زیر مطالعہ رکھتے تھے میٹرک کے بعد صحیح بخاری آپ نے حکیم خورشید صاحب سے پڑھی اس کے بعد بھی میں نے دیکھا جب کالج میں لیکچر تھے تو کالج جو صبح جانے سے پہلے یہ حکیم صاحب کے پاس گھر کے سامنے ان کی کار کھڑی ہوتی تھی وہاں حکیم صاحب سے حدیث پڑھنے کے بعد پھر اپنے کام پہ کرتے تھے پھر کہتے ہیں اس کے بعد سیاہ ستا اور دیگر کتب کتب حدیث کا ذاتی شوق سے مطالعہ کیا اور آخر دم تک ایک طالب طالب علم ہی رہے کتب حدیث کا ایک بہت عمدہ اور قیمتی ذخیرہ انہوں نے ایک زر کثیر سے اپنی لائبریری میں جمع کیا جس میں بہت مفید نایاب کتب موجود ہیں اور اس لحاظ سے ان کی ذاتی لائبریری بے نظیر اپنی مثال آپ ہے علم حدیث سے اتنا شغف تھا تو اس کے دیگر معذومات علم الرجال اور علم اصول حدیث پر بھی اصول حدیث پر بھی دستیاب کو تو آپ کے پاس جمع آپ کے پاس تھیں جو جمع کر رکھی تھیں انہوں نے گہرا مطالعہ کرتے تھے اور امور زہر بیس لاتے رہتے تھے علمی گفتگو میں تراجم اعظم سیاہ ستا کے سلسلے میں میں نے جب یہاں سے ایک نیا بورڈ قائم کیا نیو فاؤنڈیشن قائم کی جس کا کام تھا کہ حدیثوں کو ترجمہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ترجمہ کریں اردو میں اور شراب بھی لکھیں بس اس میں حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ میاں صاحب کو بھی مقرر ممبر کی مقرر کیا گیا اور میاں صاحب مصوف نے باوجود اپنی دفتری کاموں کے از خود ذاتی طور پر مسلم احمد بن حنبل کے اردو ترجمہ کا سب سے مشکل اور طویل کام اپنے ذمہ لے لیا اور پھر دیگر مصروفیات اور خرابی صحت کے باوجود اسے مسلسل جاری رکھا اور ایک حصے کا ترجمہ جو سینکڑوں احادیث پر مشتمل ہے آپ نے مکمل بھی کر لیا تھا آپ کی یہ خدمت ہی یادگار رہے گی پھر آپ سب لکھتے ہیں کہ آپ کی محبت حدیث کا ایک خصوص نظارہ رمضان و مبارک میں آپ کے درس حدیث سے ہوتا تھا بڑے اہتمام اور محنت سے آپ یہ درس دیا کرتے جو بلعوم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف موضوعات پر ہوتے تھے اور اس میں نادر اور قیمتی مواد جمع کر کے پیش فرماتے ہیں. آواز میں بھی خاص سوز و کداس تھا ان کے درس ہم رمضان میں خاص طور سنا کرتے تھے بڑے خوبصورت انداز میں درس دیا کرتے تھے ایک خاص جذبہ عشق اور دل نشین انداز سے درست تھے کہ انسان خوش لمحات کے لیے لگتا تھا کہ کرون کے دور میں چلا گیا جلسہ سالانہ روبا میں بھی اب کوئی سال تک تقاریر کرنے کی سازت نصیب ہوئی شمیم پرویز صاحب نائب وکیل بخنول لکھتے ہیں کہ ان کی خلافت سے والحانہ محبت کا ایک واقعہ میرے دل پر نقشہ ہے کہتے ہیں جب خلافت رابعہ کا انتخاب ہوا اس وقت حاکسار قائد ضلع جھنگ تھا اور ڈیوٹی بس مبارک کے محراب کے باہر تھی جوہی اندر سے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسی رابع کے خلیفہ منتخب ہونے کی اطلاع آئی تو شمین صاحب کہتے ہیں مرزا انص احمد صاحب کو میں نے دیکھا کہ جون کی شدید گرمی کے باوجود جو اینٹوں کے تپتے ہوئے فرش پر سردۂ شکر کرتے ہوئے گر گئے ڈاکٹر افتخار صاحب لندن سے لکھتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں واقع زندگی تھے دفترانہ نہیں چھوڑا اور اشاعت اور تراجم کے سلسلے کے کاموں میں آخری دم تک مشغول رہے پھر کہتے ہیں کہ تراجم بہت انحماق کے ساتھ کرتے اور موضوع محاورہ تلاش کرنے میں بعض دفعہ کئی کئی دن لگا دیتے اور اطاعت کا معیار بھی بہت اعلیٰ تھا خالد صاحب رشن ڈیسک لندن لکھتے ہیں کہ میاں صاحب کی شخصیت جب بھی خاک کے ذہن میں آتی ہے تو لگتا ہے جیسے ان کی ذات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اطلوب العلماء محتِ عل اللہ, اللہ کی حقیقی اور عملی تصویر تھی میاں صاحب کو مختلف علوم سیکھنے کا بے انتہا شوق تھا کوئی بھی نئی چیز معلوم کرنے اور کچھ نیا جاننے کا موقع ہرگز ضائع نہیں کرتے تھے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علم حدیث ان کا خاص اور پسندیدہ موضوع تھا نیز علم اللسان بھی ان کا خاص شوق تھا مختلف زبانوں کو سیکھنا پسند کرتے تھے مہمان نوازی بھی کہتے ہیں ایک خاص وصف تھا 2005 پانچ کی بات ہے کہ جب رستمادی حماد ولی صاحب صدر جماعت رشیہ کے مولم بھی ہیں ماسکو کے رشین ترجمہ قرآن کی تیاری کی کام کے سلسلے میں روا آئے خالد صاحب کہتے ہیں ان کے ساتھ مل کر مجھے کام کا موقع ملا کام مکمل کر رہا تھا رستم صاحب کی رہائش ان دنوں میں گیسٹ ہاؤس طریقے کی تھی کھانے کے وقت ایک دفعہ ایک دن کچھ مطلوبہ چیزیں موجود نہیں تھیں ان کے مزاج کے مطابق روسلم صاحب کے خالب ختم ہو گئی تھی تو میاں انسم تک کی بات پہنچی انہوں نے فوراً مجھے بلایا بلوایا اور کہا کہ رستم صاحب ہمارے موضوع مہمان ہیں ان کی ضرورت کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہمارا ولیم فرض ہے اور پھر اپنی جیب سے رقم دی کہ مطلوبہ چیزیں لا کر دیں اور آئندہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں پھر کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ انتظام ہو گیا ہے اور چیزیں مہیا کر دی گئی تھیں بعد میں بھی باقاعدہ اس بارے میں پوچھتے رہتے تھے محمد صالق صاحب مبلک ہیں برما کے کہتے ہیں کہ ایک واقعہ سری لنکا کے طالب علم کا متاثر کیا جس نے کہ طالب علم تھے منیر احمد سری لنکا سے آئے تھے جامعہ میں پڑھنے کے لیے اور وہ اس وقت سری لنکا میں بطور مولک کام کر رہے ہیں جامعہ کے دوران ان کی ان کو شدید ان کی شدید بیماری پر ایک دور بیمار ہو گئے بہت زیادہ میاں صاحب فکر مندی سے دن رات ہاسٹل میں آ کر ان کا حال اس طرح پوچھا کرتے تھے جیسے کہ ان کا کوئی اپنا عزیز بیمار ہو گیا ان دنوں میں صاحب ایڈمنسٹریٹر تھے جامعہ انڈیا کے شمشاد صاحب نغل امریکہ لکھتے ہیں کہ مرتیان کے ساتھ میٹنگ میں ان کے اندر تبلیغ کا جذبہ پیدا کرنے کی بہت کوشش کرتے تھے مطالعہ کا بہت شوق تھا مربیان کو بھی مطالعہ کرنے کی بار بار توجہ دلاتے اور خود بھی ہمیشہ دفتر میں کتابوں کا ڈھیر لگا کر رکھا ہوتا تھا بخاری شریف کو کثرت سے مطالعہ کرتے تھے آنے جانے والے مربیان سے بھی علمی گفتگو کرتے رہتے تھے شاید محمود صاحب سعید گھانا لکھتے ہیں کہ خاکسار کو میاں صاحب کے ساتھ بارہ سال سے زائد عرصہ وکالت اشاعت میں بطور مدیر مہان مہنامہ تحریک جید انگریزی حصے کے کام کرنے کی توفیق ملی میاں صاحب نے سے بے شمار چیزیں سیکھنے کو مل, ملتی تھیں حضرت مسیمہ علیہ السلام سے محبت اور خلافت کی محبت اور اطاعت آپ میں خوب بھری ہوئی تھی حضرت مسیمہ علیہ السلام کے نام کے ساتھ اکثر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کتب کے ترجمہ اور بالخصوص گراہی نے ہم دیا سورمہ چشمے آریہ اور محمود کی آمین کے ترجمے کے وقت مجھے اپنے ساتھ دفتر میں بٹھایا کرتے تھے اور متعدد بار ترجمے کے کام کے لیے اپنے گھر بھی بلایا کرتے تھے نہ چھٹی کے دن کی اور نہ ہی دفتر بند ہونے کی کوئی فکر ہوتی تھی اکثر اوقات شام دیر تک کام جاری رکھتے تھے اس کے باوجود میری مہمان نوازی اور شفقتوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ میری نماز ظہر کے لیے امامت کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی میری دفتر میں سارے کارکن نماز پڑھ لیتے تھے ان کی جب میں دیکھتا تھا صنعتیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو ادائیگی نماز بھی دیدنی تھی بہت لطف کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے دفتر کے عملے کے ساتھ بہت شفقت کا سلوک تھا کہتے ہیں ایک دفعہ بیماری کے باوجود خاک ساتھ دفتر حاضر ہو گیا مجھے زبردستی 6 ایام کی رخصت دے کر آرام کے لیے گھر بھجوا دیا اور خود بیماری کے باوجود آ جاتے تھے اور گھر پر بھی کام جاری رکھتے تھے ایاز محمود خان مربع كالت صنیف یو كے كہتے ہیں کہ کام کے سلسلے میں میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے آپ چونکہ حضرت مسیم علیہ السلام کی کتب کا ترجمہ بڑے شوق سے کرتے اس لیے ترجمے کے دوران جو مشکل مقامات اور ان کے حل ہوتے ان کے بارے میں بھی بتاتے اور اپنا تجربہ بھی شیئر کرتے تھے ایک بات جو خاص طور پر آپ کہا کرتے تھے وہ یہ تھی کہ ترجمہ کرتے وقت صرف لفظی ترجمہ ڈکشنری سے لگا دینا کافی نہیں ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ لفظ کسی لحاظ سے حضرت وسیم علیہ السلام کی شان کو کم کرنے والا نہیں کم کرنے والا تو نہیں اور اگر کوئی لفظ ترجمہ ٹھیک اگر کوئی لفظی ترجمہ ٹھیک نہیں ہے تو اصل مضمون کو کنوے کرنے والا کوئی لفظ ہونا چاہیے اور پھر ترجمے کے کام سے اتنی محبت تھی کہ بیماری میں بھی رکے نہیں بیماری کے ایام میں کئی مرتبہ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیماری کی وجہ سے میرے کام کرنے کی رفتار کم ہو گئی ہے جب بیٹھتا ہوں تو جتنا میں چاہتا ہوں اتنا نہیں کر پاتا تھک جاتا ہوں لیکن پھر بھی میں چھ سات گھنٹے بیٹھے بیٹھ, بیٹھ ہی جاتا ہوں اور کام کرتا ہوں لگاتار ویسے تو ان کو میں نے دیکھا ہے بارہ بارہ تیرہ تیرہ گھنٹے ٹیبل کے پندرہ گھنٹے کام کرتے ہوئے احاط صاحب لکھتے ہیں کہ ہم جب ربربہ گئے تو میاں صاحب نے بھی ہماری کچھ کلاسیں لی تھیں اور اس وقت بھی کہتے تھے اور بعد میں بھی میں نے جب بھی ان سے بات کرتا تو کہتے کہ تم لڑکے لٹریچر بھی پڑھا کرو اور ہر قسم کی کتاب پڑھنے کی عادت ڈالو صرف یہ نہیں کہ مذہبی کتابیں ہی پڑھتے فلاسفی بھی پڑھو لٹریچر بھی پڑھو ناول بھی پڑھو اس سے زبان بھی بس وسیع ہوتی ہے اور علم بھی اور مجھے کہتے تھے کہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے کہ کیونکہ تم ترجمے کا کام کرتے ہو لکھ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک مشکل لفظ کے انگریزی ترجمہ کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے خیال میں اس کا لفظ کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے میاں صاحب ذرا سوچ میں پڑ گئے پھر وہ دو تین الفاظ بھی بتائے میں نے میاں صاحب کو بتایا کہ حضرت چودھری رسول اللہ خان صاحب نے اس لفظ کا انگریزی ترجمہ انگریزی میں ترجمہ ایک جگہ اس طرح کیا ہے اس پر بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے یہی اس کا صحیح ترجمہ ہے اور حضرت چودھری صاحب کے لیے بڑی عزت اور عقیدت سے کہنے لگے کہ ان کی زبان بڑی اچھی تھی تم یہی الفاظ استعمال کرو پھر یہ کہتے ہیں ایاز صاحب کہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ میاں صاحب اپنی عقل اور سمجھ اور علم کو خلیفہ وقت کے سامنے بالکل نہ ہونے کے نہ ہونے کے برابر جانتے تھے پہلے اگر اپنی کوئی رائے ہوتی بھی جو جب میں بتاتا کہ خلیفہ وقت نے میرا حوالہ دیتے کہ یوں کہا ہے تو فوراً کہتے کہ ہاں بس ٹھیک ہے میں غلط تھا جو حضور نے کہا ہے وہی وہ ٹھیک ہے اور اس طرح بار بار مجھے یہ سب کیا کہ خلیفہ وقت کے سامنے باقی سب باتیں فضول ہیں وہی رائے درست ہے جو خلیفہ وقت کہ ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہے اس کو عمل کریں شیخ نصیر صاحب یہاں کارپوریشن ریسک ہیں کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ سولہ سال کا عرصہ وکالت شاعت میں گزارا ان کو ہمیشہ ان سے بہت کچھ میں نے سیکھا ہمیشہ ایک شفیق دوست کی طرح پایا انہوں نے خاک سار کو کبھی ماتحت ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا اگر کبھی مجھے یہ محسوس ہوتا اور محسوس ہو کرتا کہ میرے والدین نہیں ہیں تو انہوں نے کہا ہمیشہ یہ کہا کہ تم مجھے ان کی جگہ سمجھو پھر یہ لکھتے ہیں کہ تمام کارکنان سے ان کا شفت کا سلوک تھا اگر کبھی میری غلطی کی بنا پر ہلکی سی نامعلوم سی بھی سرزنش کر دیتے تو اسے یاد رکھتے اور اگلے دن کہتے کہ مجھے معاف کر دیا تھا نا تم نے میں کہتا میاں صاحب مجھے تو محسوس بھی نہیں ہوا کہ آپ نے جھیڑکا ہے اگر کبھی غصہ آتا تو بالکل خاموش ہو جاتے اور ہمیں پتہ چل جاتا کہ میاں صاحب ناراض ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد کسی اور کام کے لیے فون آ جاتا اور کوئی بات دل میں نہیں رکھتے تھے اور جب بھی کوئی خلیفہ تخلیف اور مسیح کی طرف سے کسی کام کی ذمہ داری ڈالی جاتی تو متعلقہ کارکنان کے ساتھ میٹنگ کر کے طریقۂ کار طے کر لیتے اور سب سے مشکل کام جو تھا اپنے ذمہ لے لیتے اور بیماری کے باوجود گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے دفتر آنے میں مشکل محسوس کرتے تو کنان کو گھر بلا لیتے اور وہیں دفتر لگا لیتے آرام اور چھٹی کا کوئی تصور نہیں تھا بستر پر لیٹے لیٹے ترجمہ کر رہے ہوتے کئی بار خاک سار کے ساتھ سائیکل پر بیٹھ کر دفتر تشریف لاتے زائد محمود مجید صاحب کو نشاد کہتے ہیں کہ محترم مین صاحب کے ساتھ خدمت کا موقع ملا آپ خلافت کے شدائی تھے جب بھی جب فیکس لکھنی ہوتی آپ کو مجھے مخاطب کر رہے ہیں تو خاص جذباتی کیفیتاری ہو جاتی اور کوئی کام اگر یہاں سے میری طرف سے ان کے تفویض ہوتا تو اس کو مکمل کرنے کے لیے بےتاب رہتے اگر صحت اڑے آتی بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے کہتے ہیں یہی محمود مجید صاحب کے خاکسار کے گردے میں پتھری تھی جس کا آپریشن فضل عمر اسپتال میں ہوا کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ جب تک آپریشن نہیں ہو گیا محترم میاں صاحب آپریشن تھیٹر کے باہر ٹہلتے رہے اور دعا کرتے رہے <تصفح> محمد الدین بھٹی صاحب کارکن ہیں کے وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں نے انیس سو پچانوے سے وفات تک کام کرنے کی تفقیق پائی ہے میاں صاحب محروم کارکنان کے ساتھ ہمیشہ معدبانہ طریقے سے پیش آتے تھے جب بھی اپنے پاس کسی کام سے بلاتے تو کہتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھ جائیں پھر بات شروع کرتے جب کبھی آپ کی طرف سے کسی کارکن پر ناراضگی کا اظہار ہوتا تو اس کے بعد جل تھی مشفقانہ انداز اختیار کر لیتے حتیٰ کہ بعض دفعہ معافی مانگنے تک نوبت آ جاتی کہتے ہیں ایک دفعہ میاں صاحب نے کسی کام کا کہا, کہا خاک اور خاک سار نے میاں صاحب کو انکار میں جواب دے دیا دفعی میں جواب دیا حالانکہ مجھ سے گستاخی ہوئی تھی مگر انہوں نے اس سے درگزر کیا اور صرف اتنا کہا کہ آپ کو ایسا جواب نہیں دینا چاہیے تھا کہتے ہیں خاک صاحب کچھ عرصہ گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے بر وقت دفتر نہیں پہنچ سکتا تھا جب لیٹ ہو جاتا تو اس وجہ سے میری حاضری کے خانے پر لیٹ کے لیٹ لگ جاتا تھا اور اس کی کچھ چند کراس جب لگ جائیں تو ایک رخص و شمار ہو جاتی ہے پھر تو کہتے ہیں میاں صاحب نے خود خود وکیل اعلی سے سفارش کی کہ اس کی تکلیف ہے اس لیے اس کو نہ لگایا جائے کہتے ہیں کہ میاں صاحب غریب طالب علموں بے روزگاروں اور بے افغان کا خاص خیال رکھتے تھے طالب علموں کو کتب اور اسکول یونیفارم خرید کر دیا کرتے تھے بے روزگاروں کی نوکریوں کے لیے سفارشی خطوط دیا کرتے تھے احسان اللہ صاحب ربی صلاح گھانا کہتے ہیں کہ ان کے زیر سایہ نو سال کالت اشاعت میں رن... کام کیا خلافت کے عشق اور ادب سے معمور وجود تھا بہت لطیف انداز میں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے دلوں میں یہ محبت انجیکٹ کیا کرتے رہتے تھے ایک دفعہ بلا کر خاک کو پاس بٹھا لیا اور کہا کہ حضور کو فیکس لکھ رہا ہوں یہ ابھی کرنی ہے پھر فیکس لکھنی شروع کی تو یہ خامس خامص اللہ کے الفاظ لکھ کر محبیت کے عالم میں ان الفاظ پر چاند میں نظریں جبائیں رہے اور پھر بڑے جذباتی انداز میں اور باتوں کا ذکر کرتے رہے خلافوں سے متعلق ماتحتوں پر یہ کہتے ہیں کہ شفقتوں کا ایک عجیب سلسلہ تھا کسی کو اپنے سامنے کھڑا نہیں رہنے دیتے تھے شدید بیماری اور کمزوری کے عالم میں بھی پشاشت قائم تھی اگر کسی کو ایک دن ڈانٹ دیا تو دو دن دل جوئی فرماتے رہتے تھے اتنی کہ بعض اوقات شرمندگی محسوس ہوتی تھی حالانکہ ڈانٹ کیا ہوتی تھی اونچی آواز ہو جاتی تھی اور نہ کوئی سخت لفظ نہ کوئی دل آزاری کا کلمہ اگر کسی کو دفتر میں سخت, سختی کرتے دیکھتے تو اس رویے سے بیزاری کا اظہار کرتے محمد طلح صاحبِ استاد حدیث کے متخصصین کے شعبے میں جامعہ میں کہتے ہیں درانے تخصص تقریباً ایک سال محترم رضان صاحب سے خاکثار اور مکرم سید فہد صاحب ربی السلق کو حدیث پڑھنے کا موقع ملا آپ دیگر ذمہ داریوں اور ناسازیت طبیعت کے باوجود ہر ممکن کوشش آپ کی ہوا کرتی تھی کہ کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں حدیث کی کلاس نہ ہو ایک مرتبہ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے دفتر نہیں آ سکے تو ہمیں تدریس کے لیے اپنے گھر بلا لیا آصف ایس وہ بھی سلاح اقال لکھتے ہیں کہ خاص سار کی تقرری چند ماہ پہلے اقالت احشاد میں ہوئی یہ چند ماہ میری زندگی کے یادگار دن تھے ہر موقع پر نہایت شفقت سے میاں صاحب نے خیال رکھا میری اور ان کی عمر کا کم از کم پچپن سال سے زائد کا فرق تھا لیکن ان کے ساتھ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ فرق نام کا ہی ہے گفتگو کی شاندار ہوتی تھی محفل کو خوشگوار رکھنے کے لیے اکثر مذاق کیے کرتے تھے یہ کہتے ہیں کہ میرے ذمہ ان کی مترجم مسند احمد بن حمل کا کام سپرد ہے اس عمر اور صحت کی انتہائی خراب حالت میں بھی کام کو جاری رکھنے کی ہمت بلا کی تھی ان کی مایوسی یا کام مکمل نہ ہو سکنے کا دخیال خیال بھی پاس سے نہ قدرت تھا جامعہ احمد ربا کے طالب علم محمد کاشف کہتے ہیں کہ خاکسار سار کے سلسلے میں جو کہ خلفائے احمدیت کے پرائیویٹ سیکٹریان کے حوالے سے تھا گزشتہ چند ماہ سے آپ کی خدمت میں کئی دفعہ حاضر ہوا الحمدللہ انہوں نے خاکصار کو نہایت پیار پیار سے بہت قیمتی وقت دیا بیماری میں بھی تفصیل سے تفصیلی انٹرویوز دیے ایک بار بڑی دقت میز آواز میں کہنے لگے کہ انسان کی کوشش اور محنت کچھ بھی نہیں ہوتی یہ میری زندگی کا خلاصہ ہے جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور پھر خلافوں سے منسوخ ہے روا سے آصف مظفر کہتے ہیں کہ وفاط سے کچھ عرصے قبل طاہر میں داخل تھے ان کی اجازت کے لیے میں گیا باوجود شدید تکلیف کے اور اس وقت بھی ماسک لگا ہوا تھا چہرے پر آکسیجن کا ہوگا اپنا تعارف میں نے کرایا تو خود اپنا ماسک اتارا اور گفتگو شروع کر دی اس پر میں نے کہا کہ میاں صاحب اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا انشاءاللہ صحت کے بارے میں کہا تو کہنے لگے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کا بلا لینا بھی تو ایک فضل ہے کہتے ہیں ان کے الفاظ سن کر میں رہ گیا کہ تو اس حالت میں بھی اللہ پہ توکل اور موت کی کوئی وہ فکر نہیں خلافت سے تعلق میں جو مختلف لوگوں نے لکھا ہے اس میں کوئی موالگہ نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ان کا تعلق تھا اور اپنے ہر عمل سے انہوں نے اور اپنے ہر نمونے سے اس تعلق کا اظہار کیا اور بلکہ جب خلیف مسیح رابع نے مجھے امیر مقامی ناز اعلیٰ کیا ہے اس وقت بھی خلافت کی اطاعت کی وجہ سے انہوں نے کامل اطاعت امیر کی بھی کی اور بڑا لحاظ رکھا باوجود اس کے کہ میں کم از کم تیرہ چودہ سال چھوٹا عمر میں سے اور اس وقت بھی کامل اطاعت کی اور ہمیشہ انتہائی وفا کا نمونہ خلافت کے بعد بھی انہوں نے دکھایا کامل احداد کا نمونہ دکھایا اللہ تعالیٰ انسٹا رحم اور مخلوق کا سلوک فرمائے اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل حاصل کرنے والا کہ جو انہوں نے جس بات کا اظہار کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کو پورا فرمائے ان کے پیاروں میں ان کو جگہ دے اور ان کی اولاد کو بھی خلافت سے وفا کا تعلق رکھنے والا انہوں نے جب قرآن مرزا غلام احمد صاحب کی وفات ہوئی ہے انہوں نے خواب دیکھی تھی تو میں نے ذکر کیا تھا اس کتے میں بھی مجھے لکھا کہ پرسوں رات جب میں میاں صاحب کی وفات ہوئی پرسوں رات جب میاں صاحب کی وفات ہوئی اس وقت کے اس وقت کے قریب میں خواب دیکھ رہا تھا کہ بھائی خورشید اور میاں احمد اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں اور ان کی ملاقات آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وسیمہ علیہ السلام سے ہو رہی ہے اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ میری ملاقات بھی اسی طرح ہو جائے سو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ مجھے بھی اپنے قرب میں بلا لے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آگے آ جاؤ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب جگہ دی اللہ تعالیٰ نے تو ان کی نفرت اور رحم کی خبر ان کو دے دی تھی اللہ تعالیٰ بارہ ان کے درجات فرماتا رہے اور آگے ان کی اولادیں بھی نیک اور سالیں رہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> الحمدللہ الحمد للہ تو کلو بلاہ شرو را وہ تالنا میا فلا مد لو محمد انام روس با نیلفاشائے ول کر لکھوں تر مسکر کلک والله ذكر الله اكبر احمدیت زنده باد زنده باد زنده باد احمدیت زنده باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ بار احمدیت زندہ زندہ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 مدت زندہ باد زندہ احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ بار. احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت بار زند زند